هي وانا في وانا في سيحري جان ييحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين وقال جل وعلا في مقام اخر ان الدين عند الله الاسلام وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاملا شیتاندم <مُبِين> اللہ سب نب و تعالی نے دین اسلام کو نہایت صاف ستھرا اور پاکیزہ دین بنایا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو بھی طہارت و پاکیزگی کا حکم دیا ہے اور دوسری وحی میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے گندگی سے بچنے اور صاف صافترا رہنے کی تلقین فرمائی ہے فرمایا یا ایو ہل مدت واہبر اے کمبل کو اوڑنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا اپنے رب کی تکبیر بیان کر اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ ور رج دافہ اور گندگی کو آلائشوں کو دور کر تو ہر قسم کی گندگی خواب و لباس کی ہو جسم کی ہو ذہنیت اور خیالات کی ہو عقائد و ایمانیات کی ہو ہر قسم کی گندگی سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دور رہنے کا اور پیچھے ہٹنے کا حکم دیا ہے اور گندگی کو اپنے آپ سے دور بھگانے اور دور پھینکنے کو کہا ہے انسان جو لباس پہنتا ہے اس لباس کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے ان کو دھویا جاتا ہے میل کچیل سے صاف رکھا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تم اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑے پہنا کرو اور انہی میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو کیونکہ تمہارے کپڑوں میں سے یہ سفید رنگ کے کپڑے بہترین ہیں اور فرمایا خیرتیابی کمل ابیم و خیرہ اختالی کمل کہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے وہ ہیں جو سفید رنگ کے ہیں اور سرموں میں سے بہترین سرمہ وہ اسمت ہے یہ سفید کپڑا اگر اس پر کوئی گندگی کوئی داغ کوئی میل کچیل کوئی دھبا وغیرہ ہو بہت واضح اور نمایاں نظر آتا ہے اور پھر انسان اس کا جلد از جلد ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سفید لباس باقی لباسوں کی نسبت زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے اس لیے انسان نماز کے دوران اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو کہتا ہے وہ نقی نہیں مین الخایا کما نقی تک مینت اے اللہ مجھے گناہوں کی علائش سے گناہوں کی گندگی سے ایسے پاک کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کرتا ہے کہ اس میں صفائی اور ستھرائی انتہا درجے کی ہوتی ہے تو دین اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے لباس انسان کا وہ بھی صاف ستھرا ہو اور لباس کے اندر کا جو بدن ہے اس کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے اللہ رب العالمین نے وزو اور غسل کے احکامات جاری کروائے کہ وضو کے دوران انسان اپنے اعضاء وضو کو دھوتا ہے پانچ مرتبہ دن میں نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے پانچوں بار یہ اعضاء وضو دھوئے جاتے ہیں اور یہ وضو کے اعضاء وہ ہیں جن پر عموماً باقی بدن کی نسبت مٹی وغیرہ زیادہ لگ جاتی ہے ہاتھ پاؤں چہرہ یہ عموماً برہنہ اور بادے ہوتے ہیں ان پر کپڑا نہیں ہوتا تو اڑتی ہوئی مٹی انہی حصوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے تو دین اسلام نے ان اعلیٰ کو دن میں پانچ مرتبہ دھونے کا اہتمام کیا اور پھر اسی طرح غسل میں سارے کے سارے بدن کو دھونے کا کہا اور فرمایا وہ انکول باشرا اپنے چمڑے کو اپنی جلد کو خوب صاف ستھرا کر کے رکھو تحتا کلّی شاہراہ تین جناب شاہراہ جنابت ہر ہر بال کے نیچے موجود ہوتی ہے لہذا خوب اچھی طرح سے بالوں کو دھویا کرو وہ انکول باشارہ اور جلد کو جسم کو خوب اچھی طرح سے صاف کیا کروں لباس بھی پاک صاف ہو لباس کے اندر کا جسم وہ بھی پاک صاف ہو اور انسان کے نظریات انسان کے تخیلات وہ بھی پاک صاف ہونے چاہیے اور پھر اس انسان کو اس کے دماغ کو اس کے دل کو اس کے تخیلات اور عقائد کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اور اس کے ساتھ ساتھ نوازوں کا اہتمام یہ مقرر فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے آپ اکثر سنتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی اس کے گھر کے قریب دریا ہو اور وہ دن میں پانچ برقاف دریا میں ہوتا جن ہو نہائے يبقى على بدنه من درنن کیا اس کے جسم پر کوئی मैल کچل باقی رہے گی وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ نے فرمایا یہی حالت پانچ نمازوں کی ہے کہ جو بندہ پانچوں وقت با جماعت نماز ادا کر لیتا ہے تو اس آدمی کی تمام تر گناہوں کی گندگی کو دھل جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو دل ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں پوچھا گیا خما جلاوہا دلوں کا زنگ اتارنے کا کیا طریقہ کار ہے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور ذکر الموت اپنی آخرت کو اپنی موت کو یاد کر یہ دلوں کی پاکیزگی کا سامان ہے جو عقائد و نظریات دین اسلام نے دیے وہ بھی انتہائی پاکیزہ اپنے عقیدے کو بھی پاک صاف رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے توہم والے عقیدے جاہلی رسومات جاہلی نظریات وہ سارے کے سارے دین اسلام نے ختم کیے توہم پرستوں کے بہت سارے عقیدے اسلام سے قبل دور جاہلیت میں پائے جاتے تھے اور آج کے ہمارے اس دور کے اندر بھی ان عقائد کا ایک بہت بڑا حصہ پایا جاتا ہے اہل جاہلیت وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے بیمار آدمی کے پاس اگر کوئی جائے گا تو صحت مند بھی بیمار ہو جائے گا یہ ان لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ تھا دین اسلام نے اس کی نفی کی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی آدمی کو نہ ہق پتل کر دیا جائے تو اس مقتول کی جو روح ہے وہ الو کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر وہ الو کی صورت میں آ کے بولتی رہتی ہے جب تک اس مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے دین اسلام نے اس کا بھی رد کیا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ منہوس ہے اسے منہوس قرار دیتے کسی بھی کام کی ابتدا اس مہینے کے اندر نہ کرنا دین اسلام نے اس کا بھی رد کیا صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا لا سفرہ ولا آما ولا ادوا ولا تیارہ سفر کے مہینے کی نا کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگوں کا وحن ہے اور خام خیالی ہے اس سفر کے مہینے میں اگر شادیاں کی جائیں گی تو ناکام ہو جائیں گی آج کل کئی محرم کے دائتاوں کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے پھرتے ہیں سفر کے مہینے کے بارے میں بھی کئیوں کا یہ عقیدہ ہے اس مہینے میں کسی کام کا آغاز نہیں کرتے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے نحوست اس کے اندر نہیں ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ الو بولتا ہے یہ بھی بالکل غلط ہے مقتول کی روح الو کے اندر چلی جائے اور پھر چکر لگاتی رہے یہ عقیدہ بھی غلط ہے ولا ہدہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے ولا تیارہ اور یہ جو پد شبونیاں لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے وہ ایسے کیا کرتے تھے سیدھا اوپر کی جانب تیر چھوڑا تیر اگر آگے کی جانب یا دائیں جانب نکل گیا تو سمجھتے تھے کہ جس کام کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کرنا چاہیے سفر پہ جاتے ہوئے ایسا کرتے اگر سامنے یا دائیں جانب تیر گر گیا تو سمجھتے کہ کام کرنا ٹھیک ہے اور اگر پیچھے کی جانب یا دائیں جانب گر گیا تو پھر سمجھتے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ بد شگونیا لینا اس طرح کے حال نکالنا دین اسلام نے اس کو بھی اس تباہم پرستی کو بھی ختم دیا ہمارے ہاں بھی تباہوں پرستی بڑی چلتی ہے کسی کو چھینک آ کے کہتے نہیں کسی نے یاد کیا ہوگا کودا آ کے گھر کی دیوار پہ بیٹھا اور بولنے لگ گیا لگتا ہے کوئی مہمان آ رہے ہیں وہ روٹی پکاتے ہوئے وہ آٹا تھوڑا سا گر گیا پھر بھی یہی بڑے عجیب عجیب قسم کے عقائد اور نظریات تباہوں پرستانہ تو دنش اسلام نے ان تمام نظریات کی نفی کی ہے فرمایا لا تیارہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کئی وہ جاتے ہیں وہ درباروں کی سرزمین قلعے پر توتا بیٹھا ہوا ہے سال نکال نکال کے دے رہا ہے کیا ہے جی یہ قسمت کا حال بتا رہا ہے بے جان بے عقل ایک عقل مند اپنے آپ کو سمجھنے والا وہ بے عقل کے پاس جانور کے پاس جاتا ہے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے ایسے کوئی شگون کس دین اسلام میں جائز تھے تو مارے سفر اس کے بارے میں جو حقید اور نظریے موجود تھے لوگوں کے اندر کہ اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا دین اسلام نے اس کی بھی نفیقائی یہ سارے جاہلانہ اور توہم پرستانہ عقائد و نظریات تو اسلام نے عقائد کو بھی پاکیزہ صاف ستھرا رکھا کہ انسان کا عقیدہ بھی صاف ستھرا ہو توہمات سے بالکل مبرہ اور جدا اور پاک صاف اس عقیدے میں کفر یا شیرخ کا گند وہ بھی نہ ملنے پائے جتنے بھی ایسے افعال جو انسان کو کفر یا شیرخ تک لے کے جانے والے تھے دین اسلام نے اسے بھی منع کر دیا اور یہ کفر افعال شرک افعال یہ بھی صرف تباہم پرستی کی بنا پر ہی ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر آپ فرماتے ہیں من او کاہن جو بندہ کسی اراف یا کاہن کے پاس گیا اسمت کا حال بتانے والا کاہن نجوم ہاتھوں کی لکیریں پاؤں کی لکیریں بولتی ہیں عجیب و غریب قسم کے عقائد و نظریات یا رات کے پاس گم شدہ چیزوں کے بارے میں بتانے والا جو بندہ اس کے پاس گیا لم تک بل نہ ہو سالات ایسے بندے کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوگی جو آدمی صرف ان کے پاس جاتا ہے جانے والے کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوگی سنن ابھی داؤد میں تھوڑی سی اور ایک اگلی بات بھی ہے فرمایا من را پن اوکن اوہ اے دن اومرا فی دو بری ہا تو قد کا پارا بھی مانزیلا محمد صلی اللہ علیہ کہ جو بندہ راف اور کاہن کے پاس جاتا ہے پھر اس کی بات سن کے اس کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے اس کی بات کو سچا سمجھتا ہے اس کے بتائے ہوئے اقوال کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیتا ہے فَقَدْ کا فاربیمان الزیرا عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم آ. اس بندے نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نادر شدہ دین اور شریعت کا انکار کر دیا ہے یہ اتنا کڑا جرم ہے لیکن لوگ جاتے ہیں عقائد غلط ہیں توہم پرستی ہے کسی کو گھر میں تھوڑی سی کوئی بیماری آ جائے کوئی پریشانی آ جائے کاروبار کے حالات تھوڑے سے گڑبڑ ہو جائیں فوراً یہ توہم پرست لوگوں کا عقیدہ ہے شاید کسی نے ہم پہ کچھ کروا دیا ہے اب چلو جی حساب کتاب کروانے کے لیے تو اسلام نے ایسے عقائد و نظریات کی بی کنی کی ہے ان کو ختم کیا ہے اور صاف ستھرا پقیزہ دین ایک پقیدہ عقیدہ اعلی قسم کے عقائد ایمانیات وہ اہل ایمان کو دیے تاکہ انسان ایک مسلمان اور مؤمن وہ مکمل طور پہ پاکیرا ہو جائے اس کا دل و دماغ بھی پاک ہو اس کا بدن بھی پاک ہو اس کا لباس بھی پاک ہو اور پھر لباس سے باہر جو اس کا ماحول ہے ارد گرد ہے وہ بھی پاک صاف ہو جائے اللہ انعال طیب لا يقبل الا طیبا اللہ تعالیٰ پقیرہ ہے پقیرہ کو ہی پسند کرتا ہے پقیرہ عقائد کو پقیدہ نظریات کو پاکیدہ اعمال و افعال کو اور افراد کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور جنتیں ادا کرتا ہے ان اللہ لا يقبل الا طیبا اللہ پاک ہے اور باقی کو ہی پسند کرتا ہے اہر قبا کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تعریف بیان کی اور فرمایا جال رجالن والله يحب کہ وہاں رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو پاکیدگی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ تمہاری طہارت اور پاکیزگی کی بڑی سنا بیان کرتے ہیں تم طہارت کا کون سا خصوصی اہتمام کرتے ہو تو کہنے لگے اتنا نطبیل اجارت الما کہ ہم جب قضائے حاجت کرتے ہیں تو اس کرنے کے لیے ڈیلے استعمال کرنے کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی شک واقعی نہ رہے خوب اچھی طرح سے طہارت ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی جال ان یو ہندو نہ یا وہ رہنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں جو طہارت اور تاقیدگی کو پسند کرتے ہیں واللہ یو ہب المتحرین اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے ارد گرد کے ماحول کو پاقیدہ بنانے کے لیے بھی دین اسلام نے احکامات نازل کیے ہیں انبی ہر رمل فواہشہ ماں رامین ہا ماں بتن اللہ سبحان ہوا تعالیٰ نے میرے پروردگار نے ہر قسم کی ظاہری اور بادری فہاشی کو حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ حق باتیں کہنے کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے جب اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں فحاشی والا کام کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کی اجازت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رہا من کو منکارا فلیغیر بھی یدی جو بھی تم میں سے منکر کو اللہ کی نافرمانی کو اللہ کی بغاوت کو دیکھے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو روکے فہم اگر ہاتھ سے روکنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے سب لانی ہی اپنی زبان کے ساتھ منع کرے زبان کے ساتھ روکے سمجھائے اس کو کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اور نافرمانی والا ہے صاف ستھرے دین میں ایسے برے افعال کرنا جائز نہیں ہے فبی لسانی ہی اپنی زبان سے اس کو منع کرے فاسطح اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے فبیق طلبی ہی تو اپنے دل کے ساتھ انہیں برا جانے دل میں اس فیر کے خلاف نفرت ہو قدورت ہو بگڑ و عدوت ہو اور پھر اللہ کی بغاوت اور نافرمانی جہاں پہ ہو رہی ہو وہاں پہ بیٹھا نہ رہے وہاں سے اٹھ کے چلا جائے اللہ نے حکم دیا ہے وہ قد نزل علیہ کمفل کی تابی ان اراث میں تم آیا ہی یوک فارو بھی ہا وہ یوستا بھی اتنا کمیل کہ ہم نے کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں تم پر یہ بات بھی نادر کی ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہو رہی ہے اللہ کی عتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فرامین کی مخالفت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو ایسے لوگوں کو چھوڑ کے اٹھ کے چلے جاؤ حتیہ فی خودی سی نئی کہ وہ کوئی اور باتیں اور بخت شنید کرنے لگ جائے اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے اللہ کی یاتوں کا کفر ہوتا رہا لوگ اللہ کی یاتوں کی بغاوت اور نافرمانی کرتے رہے اللہ رسول کی مخالفت میں لگے رہے اور تم وہاں پہ بیٹھے رہے ان مسلو ہم پھر تم انہیں جیسے ہو جاؤ گے اور یاد رکھنا ان اللہ جامعل کا فری جامعین کا فرین جہنما اللہ تعالیٰ کافر منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے تو ماحول کی پاکیرگی کے لیے حکم دیا لی کہ اپنے ہاتھ سے برائی کو ختم کیا جائے طاقت نہیں ہے زبان سے ختم کیا جائے اس کی بھی طاقت نہیں ہے دل سے اس کو برا جانا جائے اور نفرت کا اظہار کیا جائے فرمایا ولی سوارا ادالی کا حقبت خرد ایمان اگر کسی بندے کے دل میں برائی کو دیکھ کے نفرت پیدا نہیں ہوتی اس کا دل کڑتا نہیں ہے تو یاد رکھنا لئی سورا ادال کا حبت ایمان اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا ذالکہ رقل ایمان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کمزور ترین حصہ ہے مومن کو حکم دیا دل و دماغ عقائد و نظریات پاک رکھے اپنا بدن جسم پاک رکھے لباس اپنا پاک رکھے اپنا گھر بار اپنا ماحول سب پاک صاف رکھے اتحر شطر الایمان اس صفائی اور پاکیزگی کو ایمان کے ایک جز کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے ایمان کے ستر سے زائد شعبے اور حصے ہیں ان حصوں میں سے ایک حصے کا آدھا حصہ یہ تہارت اور پاکیلگی ہے اور اے ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے تعلقات وہ بھی پاکہ لوگوں کے ساتھ صالح نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں ان کے ساتھ مجلسیں کریں ان کے ساتھ اتنا بیٹھنا کریں اور مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماسالی سال ای وسو کہاں مل کی ونا سے ایک اچھے اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری بیچنے والے اور بھٹی میں پھونکے مارنے والے کی طرح جو کستوری بیچنے والا ہے کستوری اٹھانے والا ہے یا تو وہ آپ کو کچھ دے دے گا خود توفات یا آپ اس سے کچھ خرید لوگے یا پھر اس سے طیب خوشبو اچھی پاکیدہ بو وہ آپ کو ملے گی کمل کم کا کم متنا ضرور ہوگا وہ اما نا سے اور جو بھٹی میں پھونکے مارنے والا ہے یا تو ہررے کا سیابا کا یہ ہوگا کہ تیرے کپڑے جل جائیں گے اس کے پاس بیٹھنے بٹی سے انگارے نکلیں گے شولے نکلیں گے وہ کپڑوں کو جلائیں گے اگر کپڑے جلنے سے بچ بھی گئے تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ خبیص قسم کی بو گندی بد بو وہ وہاں پر بیٹھنے سے تمہیں حاصل ہوگی یہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اچھی مجلسوں میں اچھے افراد کے ساتھ نیک سالے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا بری مجلسوں کو چھوڑنے کا حکم دیا تاکہ ایک مومن اور مواحد آدمی ایک مسلم آدمی اس کا سارا کچھ پاک صاف ہو جائے نہ وہ بری مجلسوں میں بیٹھے گا نہ اس کے عقائد بگڑیں گے نہ اس کے نظریات خراب ہوں گے نہ اس کے تخیلات میں کوئی خرابی اور فطور پیدا ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر لحاظ سے ہر قسم کی تہارت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا بدن لباس ماحول دل و دماغ عقائد و نظریات و تخیلات وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے دین کے دابے اور صاف ستھرے اور پقیرہ بن جائیں وہ ماں توفیقی اللہ بلّا ال ہی توکل تو وہی